بس اللہ و رحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سہیب البشہ صبر اور صحبہ الباء شاہ باقی تمام سامی برادر خارنہ صاحب خوشی بار سلام سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر ایک سو چھتیس اور اوراد حمسہ کا درخت نمبر تریسٹھ آلودگی مبارکانوں تک پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں جان اور کل ہم نے درخت نمبر ایک سو پینتیس میں اس درخت اور ہمارے سلسلہ اوراد حمسہ میں سے دعات شفوں میں ہیں اور دعت شفا میں اس کا یہ مولا امام رضا علیہ السلام کو اشلقرا دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بھی عالیہ نضوا غربت ہیں جی یعنی ماب عالی نیل عربت ہی راقہ نکال پڑا تھا تو اس میں لفظ رضا کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت تو دیا تھا یہ جو ہے ہاں جی آپ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ہر ادا راضی و رضاء رب رہنے کے اس مقام کو بیان فرمایا یہ اللہ کے خاصاً ادا کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے ہاں جی اللہ جو چاہے وہ وہی چاہتے ہیں مات شاء اللہ شاء اللہ ان کے بارے میں ہے وہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں ان کی اپنی کوئی مرضی اور معیشت نہیں ہوتی اللہ کی مرضی اور مشت کے تحت یہ چلتے ہیں اور اللہ کے ہر ادا پر یہ ہنسیاں راضی رہتے ہیں اللہ آرام میں رکھیں تو ابھی راضی رہتے ہیں اللہ تکلیف میں رکھیں تو ابھی راضی رہتے ہیں یعنی اللہ مشکلات کے سمندر میں رکھیں تو ابھی خوش رہتے ہیں اللہ آرام و سکھ میں رکھیں تو ابھی خوش رہتے ہیں اور ہمیشہ یہ ہنسیاں اللہ کا شاکر اور ثابر رہتے ہیں تو ان کے اس عظیم مقام و منزلت کا واشلہ دے کر حنج واب کے کرم اللہ آپ کو واشلہ قرار دیتے ہیں آپ کے مقام رضا کو اور شنا جی ابھی کل آپ بتایا مقام رضا جو ہے اہل مرفت اور تصوف والوں کے نزدیک بہت, بہت بڑا مقام ہے حضرت شہ نظم الدین قبران واضح جو ہے کتاب آپ کا موجود تھے رسالیہ اصول عاشرہ کے نام سے اللہ تک پہنچنے کے دس مراتب ہاں ان دس مراتب میں سے توبے سے شروعات کل مینا کوتائے تھا بھی ربطے نگے دوبارہ درست دے رہا ہوں اس کو توبہ سب سے پہلا مرحلہ توبہ پھر زہد توکل قناعت چوتھا پانچواں عزلت اور چھٹا مداوت و ذکر ساتواں توجہ اللہ آٹھواں صبر نواں مراقبہ اور دسواں رضا یہ آخری رضا ہے اس میں بندہ جو ہے اپنے سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی کوئی انتخاب نہیں ہوتے اللہ کے انتخاب اس کا انتخاب انہیں کوئی چوائس نہیں ہوتا اللہ کی چوائس اس کے چوائس سے راضی و رضا رب رہتے ہیں اس مقام میں رہ کر ہاں تو امام ال رضا علیہ السلام کا جو ہے وب عالین رضا جو ہے آپ کے اس مقام رضا کو جو اللہ تعالیٰ کو نہایت ہی محروب اور پسندیدہ مقام ہے ہاں جی یہ مقام جو ہے ہمارے تمام امبیا الہ الہی میں بھی ہوتے ہیں اور محمد علوم کے تمام اعمیہ الد میں ہاں جی اور ہوتے ہیں اور لیکن جو ہے آپ میں یہ صفات زیادہ نمایاں تھے ہاں جی زیادہ نمایاں تھی تو اس وجہ سے اس صفات کو وسیلہ قرار دیتے ہر امام کے کچھ کچھ صاف زیادہ نمایاں تھے اسی کو وسیلہ کرا دیا ہے تو آپ علیہ السلام کے صفات رضا زیادہ نمایاں تھے اسی کو وسیلہ قرار دیا گیا اس کے بعد وہ عبی عالین رضا و غربت ہی ہاں جی اور آپ کی غربت کے واسطہ تو غربت جو ہے عربی زبان میں یہاں لغت میں لکھا ہے غاربا یا غرب و مسافر ہونا ہاں جی اس طرح غاربا یا غرب و غربتاً نامانوس کسی چیز سے ناشنا ہونے کے بعد اس طرح تغلر ایک طرح تغل ہاں جی اس کے معنی لغت میں لکھا ہے بے وطن ہونا ہے جی حقوق کے شہریت سے دستبردار ہونا پردیسی ہونا اجنبی بننا کہیں جا کے اسی طرح سے غور پردیس سفر اور جلا وطن غریب ان کے معنی لکھا ہے اجنبی نامانو امر اردو والا غریب عربی میں نہیں ہے اور اردو میں اردو میں جو آدمی بے مال ہوتا اندرس ہو فقیر ہو اس کو ہم لوگ غریب بولتے ہیں لیکن عربی میں غریب اس معنی میں نہیں ہے عربی میں غریب جو ہے نام اجنبی ممانا نامانوس مسافر پردیسی غیر ملکی ہیں اس ان کے کی معنی کیسے کی جامع غرباء ہے تو مولا امام رضا علیہ السلام کی اس صفات کو کیوں وسیلہ قرار دیتے ہیں کہ آپ کے غربات کو آپ کے پردیسی کو تو اس سلسلے میں جو ہے کہ مولا امام رضا علیہ السلام آپ جو ہے مجنے میں ہوتے تھے اور مجنع منورہ میں آپ دین اسلام کی تعلیم و تربیت دیتے تھے لوگوں کو تبلیغ فرماتے تھے اور اسلام کے حقیقی چہرے کو ہاں جی اسلام ناب محمد جی اللہ کے پیارے نبی نے جو دین امت کو پہنچا تھا اس کو صحیح چہرے میں اس کے صحیح جو ہے صورت میں لوگوں کو پہنچاتے تھے تو یقینا ہمارے سارے اعمہ علیہ السلام کو اسی جرم میں شہید کیا کہ وہ اسلام کے صحیح چہرے کو لوگوں تک پہنچاتے تھے اور یہی وقت کے حکمرانوں کو بن امی اور بنو عباس دونوں کے حکمرانوں کو یہی مشکل گزرا اور ان کے جو ہے ہاں جی ناپاک عظائم کے لیے امام ان کے جو ہے نش پرس زندگی کے لیے ہاں جی حوث پرس زندگی کے لیے اور اقتدار کے حوث میں غرق لوگوں کے کو اپنے زندگی کے لیے ان کے راستے میں اور ان عیمہ اسلام السلام کی زندگی ان کی تعلیم و تربیت ان کی امت کو دی جانے والے تعلیمات رکاوٹ دیکھتے تھے ہاں جی اس میں ایک رکاوٹ دیتے تھے لہذا ہمارے سارا کو اسی حق بیانی کے جرم میں سب کو شہید کیا ہے تو امام رضا علیہ السلام کو بھی جو آپ اس طرح تبلیغ فرماتے تھے تو معمون اور رشید کو اس کے چوں نے جاسوسوں نے شاید خبر دیا کہ تم نے جو امام رضا کو اگر اس طرح مجنے میں رکھیں گے تو لوگ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا آپ کے اخلاق آپ کی سیرت آپ کی تعلیمات آپ کے ایمان اور تغاء کی بلند روز در مقامات ہیں ہاں جی وہ دیکھ کر لوگ جو ہے پھر امام رضا کے پیچھے جائیں گے امام کو خلیفہ مانیں گے امام کی تحت حکومت میں نظر میں آ جائیں گے اس کو حاکم مانیں گے پھر تم کو حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا ہاں جی تو پھر اس کو یہ خضرات دے دیا تو یہ بندہ جو ہے حج کو آیا حج کو آنے کے بعد اس نے مجن منوورت سے امام علیہ السلام کو اپنے جو معمور ہے اس زمانے کی جو فوج پولیس لشکر جو انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا اپنا درباری ان کو حکم دے کے امام علیہ السلام کو جبری جو ہے مکہ مدینے سے مکہ توس میں لے کے آیا ہاں ابھی جو مشد بولتے ہیں ایران حصے کو اس کو پہلے زمانے میں توس بولتے تھے اور اس پورے صوبے کو خوراصان بولتے تھے اور اس مخصوص شہر کو شہر توس بولتے تھے جہاں ابھی مشہد کہتے ہیں مشہد یعنی جائے شہود ملائکہ کے معنی میں فری فرشتوں کے اترنے کے جگہ ہاں جی اس وجہ سے آپ کے وہاں مضفون ہونے کے بعد اس علاقے کو مشق کہنے لگا ہے تو مولا امام علیہ السلام کو اس نے جبری بلا کھلایا ہاں جی اور یہی آہی سے مربت ہمارے سلسلہ صاحب کے والدیث ایک باپ سے منصوب ہے جب آپ ایران کی مشہد کے قریب ایک شعر شعار نشابور ہے ادھر پہنچا تو جو ہے وہ وہ جگہ اس سے علمی مرکز تھا یعنی علمی حضار وہاں ہوتے تھے چار ہزار کے قریب علماء دا لدا جو امام سے حدیث سننے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے تو امام علیہ السلام نے جو ہے انہوں نے امام سے ہوں کے امام کے السلام کی امام سے ملاقات ہوا امام سواری پر ہی تھے تو انہوں نے امام کا مولان سے کچھ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا یعنی اپنے امام رضا نے خود سے سلسل سلسلہ صنعت سلسل کے ساتھ کہ میں نے میرے باپ سے سنا میرے باپ نے جو ہے آگے امام جہفر صادق سے امام جہاںفر صادع نے آگے امام آ, امام باخ سے امام باخلیہ السلام نے امام حسین العابدین سے امام جیندین مولا امام حسین حسن سے اور مولہ امام حسین مولاء امام علیہ علیہ السلام سے اور مولہ علیہ علی السلام نے اور پیار نوی صن سے اور آپ نے جبریل سے اور اس طرح جو ہے اللّہ تعالیٰ سے تک جوڑا پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کلیمت اللّہ علیہ ہسنِ ممن دہلیہ ہس نے امن امین اذابی کلم لا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے جو اس میں داخل ہوگا ہاں جی وہ میرا عذاب سے امن میں پائے گا امام نے پہلے یہ فرمایا پھر آپ جو ہے تھوڑا سا آگے چلیں چلنے کے بعد پھر لوگوں کا رخ کیا فرمایا اللہ بشر ہوا شروع کیا مگر یہ جو کلم اللہ پنے سے جنت میں جانے کا مضبوط قلعے میں داخل ہونے کا جو وعدہ دیا اللہ نے اس کے لیے ایک شرط اور ایک شروط ہے اور آنا میں شروط ہے اور میں ان میں سوں شرط سے ملاد رسلی اللہ وسلم تفصیل تفصیلی کے رسالت کا اقرار ہے اور شروط سے ملاد بارہ اما علیہ السلام کی امامت کے اقرار اور علام و حرما اور ان میں سے ایک میری امامت کا اقرار ہے ہاں جی جب تک ہماری امامت کا اقرار نہیں کریں گے اللہ بلِ نبی کے رسالت کا اقرار نہیں کریں گے ہاں جی اما اللہ اللہ اس کو فائدہ نہیں دے گا کوئی ایک آپ نے یہ فرمایا اس طرح آپ کو توس میں لائے شاید میں تو مامون رشید کا جو ہے اور آپ کو اس گھر کے کسی بھی افراد کو ساتھ اس نے نہیں لایا صرف امام کو اکیلا لایا آپ کا نور بیٹا بھی تھا اس تک کو بھی ساتھ نہیں لایا آپ کے علوہیال کو بھی ساتھ نہیں لایا صرف امام کو اس نے اکیلا توش میں لایا تھا لہذا آپ کو ایک پردیسی کے حیثیت سے آپ کو خطوص میں زندگی گزارنا پڑ رہا تھا اور اس نے امام کو پھر جو ہے مامون رشید نے امام کو توش میں لانے کے بعد ولی اہدی کا عہدہ پیش کیا یعنی خود کے بعد جو پوری ذمہ داریاں حکومتی لیکن امام علیہ السلام نے اس کو ساتھی سے انکار کیا تو اس نے جبر کیا کہ آپ کو ہر صورت میں یہ قبول کرنا پڑے گا پھر امام نے فرمایا پھر تمہیں ایک شرط پہ قبول کرتا ہوں وہ یہ تمہاری حکومتی جو ہے عہدیداروں کی ان کا عزل النصب کسی کو ہندہ دینا کسی کو اتارنے کا یہ ذمہ داری میں انہیں اٹھاؤں گا ویسے صرف عوامی خدمت کروں گا تو اس نے کہا چلے یہ بھی ٹھیک ہے تو اس کا اصل مقصد جو امام کو عزت دینا نہیں تھا اس کا اصل مقصد جو امام کو حکومت میں لا جو ہے ایک تو وہ زمانے میں جو ہے ایران کے جو شیعہ ہیں ان کے حمایت حاصل کرنا اور اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ساتھ ہی بنی فاطمہ کے جو ہے اپنا حامی بنانے کے لیے اللہ کو جو دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ہاں جی ایران ایران وغیرہ میں ان کو اپنا حامی بنائے تاکہ اس کا اپنی حکومت مضبوط ہو جائے یہ مقصد تھا دوسرا مقصد اس کا یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو حکومت میں داخل کر کے امام کو دادار کریں اور لوگوں سے متنفر کریں لیکن ان پاک خرچیوں کے ہاں جی عوام کو کی جانے والا خدمات آپ کے اخلاق آپ کے علم آپ کے ایمان تغوا یہ دیکھ کر جو ہے امام علیہ السلام لوگ گرویدا ہونے لگے لوگ آپ کو بہت زیادہ چاہنے لگے خصوصا جب ماموں امام سے کہا آپ اور سال عید کے کی عید کی نماز پڑھائیں تو امام نے انکار کے پھر انہوں نے زور دیا آپ میں پڑھیں امام نے ہے پھر میں اس طرح پڑھوں گا جس طرح پیارے نبی پڑھاتے تھے انہوں نے کہا آپ جس طرح پڑھانا چاہیں پڑھیں امام حرما میں پڑھوں گا تو ہم لوگ برداشت نہیں کر پائے گا انہوں نے کہا نہیں ہم برداشت کریں گے تو پھر امام عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید الفطر کے صبح جو ہے آپ نے جب گھر سے نکلتے ہوئے ننگے پاؤ سفید امامہ پہن کے لباس پہن کے گھر سے باہر نکلا اور ہم نے جب پہلی دفعہ عید کی تقبیر بلند کیا تو مشرق کی پوری فضا گونج اوڑھی ہے تاریخ نے صاف پر لکھا ہوا یہ باتیں ہاں گون چوڑی اور لوگ بے اختیار گھروں سے نکل آئے لوگ آنسوانی مارت عورت بڑے چھوڑے سب ان کو عید کے لباس پہننے کے حد تک کسی کو طاقت نہیں ہوئی اور سب روتے ہوئے باہر نکلے تو جب لوگ لے اور امام کے ساتھ آگے چل پڑے تو اس کے الچیوں نے معمون سے کہا مامون ابھی تو امام نے کوئی واضح نیشیت نہیں کیا ابھی نماز نہیں پڑھا ابھی خطبہ نہیں دیا لیکن لوگوں کی یہ حالات ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ امام کے ساتھ نکلیں سب آنسو بہتے ہوئے اتنی عشق محبت کا مظاہرہ کریں اگر امام نے نماز بھی پڑھ لیا خطبہ بھی پڑھ لیا تو سمجھے تمہارے حکومت چلی گئی تو انہوں نے فوراً اپن اپسوچ بیچ گئے امام شا مولا جو ہے باہر کے آپ کی جان کو خطرہ آئے لہٰذا آپ واپس جائیں تو امام علما میری جان کو کوئی خطرہ نہیں میں نے پہلے کہا تھا تمہارے حکومت کو خطرہ ہوا اس لیے جو ہے تم روک رہے ہو اور امام پھر واپس آئے عید نہیں گیا اس واقعے کے بعد جو ہے امام کو بہت زیادہ امام سے حسد ہونے لگا اور اپنے لیے امام کے وجود کو خطرہ محسوس کرنے لگا اور پھر امام نے ایک دن جی مولا امام علی رضا علیہ السلام کو ہاں جی اس ساتھ کے آپ کو انگور میں زاہر دے کر آپ کو عالم غربت میں شہید کیا گیا ہاں جی عالم غربت میں آپ کو انگور میں زہر دے کر آپ کو شہید کیا اور آپ کے جب اس وقت آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا اس لیے آپ کو عالم غربت میں پردیسی میں آپ کو شہید کیا گیا اس لیے آپ کی وہ بھی علی نے رضا و غربت یہ کر آپ کی تنہائی میں غربت میں پردیسی عالم میں آپ کو حاصل کر کے لایا اسی حالت میں رکھا آپ کے کسی اعلیٰ عیال کو ہمیں بلایا اور اسی پردیسی حالت میں آپ کو شہید کیا گیا اس وجہ سے آپ کی مقامی غربت کا حاصلہ دیتے ہیں جبکہ جو ہے آپ کی بہن حضرت فاطمہ معصومۂ قم آپ سے ملنے کے لیے تشریف لائی تھی قم میں جب پہنچا دیکھا لوگوں نے سیاہ لیاب الباس پہنے ہوئے پوچھا کیا ہوا تو لوگوں نے کہا ہمارا آقا و مولا امام علی رضا شہید ہوئے ہاں جی تو آپ پر بہت زیادہ صدمہ پہنچے ہاں جی کہ میں اپنے اپنے بھائی سے ملنے کے لایا تھا لیکن میں ان کا ملاقات نہیں ہو سکیں تو اسی صدمے میں پھر چند دن آپ قوم میں بیمار رہیں اور پھر آپ قوم میں ہی آپ دنیا بھانی سے دارالعرت سفر کریں اور آج میں حضرت فاطمہ اماسمہ جاتے مول سلام کے بخار گرامی ہے ہاں جی مرجۂ ہے انتہائی جو ہے با شکو آسانی مبارک اور مرکز فیض ہے ہاں جی بہت بڑی فضات کا مرکز ہے ہاں جی سینکڑوں مریضوں کے شبھا کا مرکز ہے تو یہ امام علیہ السلام کے شرح اور میں شہید کیا گیا اس لیے رضا علیہ السلام کی اس غربت اور پردیسی کے عالم میں رکھ کر پردیسی کے عالم میں آپ کو ذہر دے کر شہید کیا اس لیے وہ غربت ہی کہہ کر ہم اپنی دعائے تو دعائیں توسل میں دعا کرتے ہیں کہ مولا امام رضا کی موقع میں رضا اور مقام غربت عالم غربت میں پردیسی حالت میں رکھ کر ایک و تنہائی میں رکھ کر شہید کیا گیا آپ کی اس غربت کی حالت کا واصلہ لے کر ہم دعا کرتے ہیں اسی طرح امامز علیہ السلام کے جو ہیں ہاں غربت میں, مشہد مشہد میں شہید ہوئے اور ایک پردیسی کی صورت میں تو اس میں رہے اور غریب اور پردیسی کے صورت میں ہی آپ کو شہید کیے گئے اس لیے آپ کو غریب الغربہ بھی کہتے ہیں پردیسیوں کا پردیسی غریب الغربہ کہتے ہیں اور اور آپ کے زیارت نامے میں بھی آپ کو السلام غریب الغربہ کے کن سلام پیش کرتے ہیں کہ ہاں یہ یعنی عالم غربت پردیسی کی حالت میں شہادت کی مولا مولما آپ کا ہمارا درد سلام ہو کر یہ بھی اشارہ ہے آپ کی اسی تنہائی میں رہ کر غربت میں رہ کر آلو حیال سے دور رہ کر تنہائی میں آپ کو اظہار دے دیا اور آپ کے الخانہ میں سے آپ کے رحلت کے بغیر شہادت کے بعد کوئی آپ کے ساتھ نہیں تھے صرف امام محمد تقی جو آپ آپ کے شہید ہونے کے بعد جو اپنے غیبی طاقت سے آپ آئے اور آپ امام کا تجزیز و تکفین کیا اور آپ کا امام جنازہ وہ بھی جو ہے آپ نے اس غیبی قیبی کیفیت میں پڑھ کے آپ چلے گئے اور آپ کو تو اس میں آپ کو دفن ہوا اس لیے امام علیہ السلام کی اس مقام کو ہم مشلہ قرار دیتے ہیں ہاں جی اور اللہ سے دعا کر اے اللہ مولا امام علیہ علیہ السلام کی ہاں جی مقامِ رضا اور جو کہ اللہ کے حضور میں سر تسلیم خم ہونے کا مقام ہے اور عالم غربت اور پردیسی میں شہادت کا واسطہ تو ہماری حاجتوں کو پورا فرما یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ حنی مولا امام رضا سے شاہ اور پاک علمہ سے متمسک رہنے کے دل جان جی عظیم حصیوں سے محبت و, محبت و محبت کے ہم سب کو توفیعتہ فرما جی توفی آمین رب اللہ